بے شک وہ جو ایب لگاتے ہیں انجان پارسا آمان والیوں کو ان پر لانت ہے دنا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے